بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے و تینی و قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی و سینین اور طور سینین کی و حاض البلا امین اور اس امن والے شہر کی خَلَقْنَا خلقن فِي أَحْسَنِ تقویم یقینا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے سب سے اچھی بناوٹ میں ثم اسفل پھر ہم نے اسے نچلوں میں, میں سب سے نیچے کر دیا ادین امن و الصالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے فلاحم عجر غیر ممنون تو ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا فمایو کبو کا بہدوبدین پس اس کے بعد کون سی چیز تجھے جزا کے بارے میں جٹلانے پر آمادہ کرتی ہے علیہ صلاح بحکم الحاکمین کیا اللہ سب حاکموں میں سے بڑا حاکم نہیں ہے